اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کرونا قریب رہا ہے بولندی بے اب رہا ہے ڈبلو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 فإن الله فإن آج ہم نے اپنے درس میں صورت البقرہ کی سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر ستانوے ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل آپ فرما دیجئے من کان ادو ولی جبریل جوش جبریل کا دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ میرا دشمن ہے من کا ان ادولی جبریل جو جبریل کا دشمن ہے تنہ نزل اعلیٰ کلبی کبھی ازن اللہ تو جبرائیل کو آپ کے دل پر اتارا ہے جبرائیل نے آپ کے دل پر اس کلام کو اتارا ہے اللہ کے حکم سے مصدق لمابین یدئی اور یہ کلام اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے وہدن اور ہدایت ہے وبراء للمین اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کرمزی شریف اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں کہنے لگے جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے یہ تو ایسا فرشتہ ہے جو عذاب کی خبر لے کر آتا ہے جو حرب و قتال کے معاملات لے کر نازل ہوتا ہے لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے اگر آپ کے پاس وہی لانے والا فرشتہ نیکائل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے اس لیے کہ میکائیل خوشحالی سرسبزی اور دولت و غنا کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں یہ ان کی محض ایک حجت بازی تھی ایمان نہ لانے کے لیے وگرنہ انہیں فرشتوں سے کیا تعلق اور پھر فرشتوں کا کسی بھی معاملے میں اپنا عمل دخل کیا ہے فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ کہتا ہے فرشتے ایسے ہیں اللہ نے خود ان کے بارے میں فرمایا لا یاسن اللہ مہمرحم میں انہیں جو حکم دے دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے بھیا فعلون مرون اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کسی فرشتے کو اگر کہیں کہ جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو تو وہ تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے اللہ کسی فرشتے سے کہیں کہ جاؤ کسی قوم پر پہاڑ کو اٹھا کر پھینک دو تو وہ اس حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کریں گے اگر اللہ کسی فرشتے کو کہیں کہ جاؤ بادل کو ہنکا کر لے جاؤ اور فلاں جگہ بارش برسا دو تو وہ یوں ہی کریں گے تو فرشتے تو حکم کے پابند ہیں بالفرض فرض اگر جبرائیل امین عذاب کا حکم لے کر آتے ہیں تو اس عذاب کے ساتھ ان کا کیا تعلق وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز خلاف واقعہ ہے اہل علم کہتے ہیں اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تشریعی احکام جبرائیل علی السلام لے کر نازل ہوتے ہیں شریعت کے احکام وہی کی آیات اور تقوینی احکام میکائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں آندھی چلنی چاہیے بارش برسنی چاہیے زمین سے روئید کی پھوٹنی چاہیے یہ تکوینی احکام حضرت میکائیل علیہ اسلام لے کر نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دہی اور شریعت کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں موجودہ تورات بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں موجودہ تورات میں یوں جگہ جگہ لکھا ہے وہ فرشتہ جو لوگوں کو مارتا ہے اور یہود علماء اس کی تصویر کرتے ہیں کہ یہ مارنے والا فرشتہ جبرائیل ہے تو خام خا کی ایک دشمنی اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مجھے اس سے کیا تعلق کہ کون فرشتہ میرے لیے کیا حکم لے کر نازل ہوتا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے فرشتے تو اس کو نافذ کرنے والے ہیں وہ تو کارکن ہیں بادشاہ کسی کی معذولی کا حکم جاری کرتا ہے اور کسی کو عہدہ دینے کا حکم جاری کرتا ہے کسی کو پھانسی لگانے کی سزا دیتا ہے اور کسی کے لیے جیل کے دروازے کھولنے کا آڈر جاری کرتا ہے تو پھانسی لگانے والے یا جیل کا دروازہ کھولنے والے کا کیا تعلق وہ تو حکم کا پابند ہے جو پھانسی دے رہا ہے اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو آزاد کرنے کا تو وہ آزاد کرنے کا پابند ہے جو کسی کے لیے جیل کا دروازہ کھول رہا ہے اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو پھانسی لگانے کا تو وہ اس حکم کی تعمیل کا پابند ہے اور بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کسی وڈیرے کسی سردار کسی حکمران اور کسی سرمایہ دار صنعت کار اور رئیس کے ملازمین احکام کی تعمیل اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں نظرہ برابر کمی کرتے ہیں نہ ذرہ برابر زیادتی کرتے ہیں اس لیے کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں معصیت اور نافرمانی ان کی سرشت اور فطرت میں نہیں ہے اللہ نے یہ مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے یہ مادہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے اور انسان کو گرانے کے لیے نہیں رکھا انسان کو اٹھانے کے لیے رکھا ہے یہ جو ماسیت کا مادہ نافرمانی کی صلاحیت انسان کے اندر ہے تو اگر اس معاسیت کی خواہش کو دبائے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے ماسیت ہو جائے اور پھر آنسو بہائے تو بھی اس کو اٹھایا جاتا ہے مگر فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے لہذا کسی فرشتے کے بارے میں یہ سوچ کر کہ وہ چونکہ اللہ کے عذاب کا حکم لے کر آتا ہے لہذا ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے یہ سوائے کٹ ہجتی کے اور کچھ نہیں ہے فرمایا کہ قل منکان عدو والی جبریل فرما دیئے جو شف جبریل کا دشمن ہے اب اگلی عبارت یہاں پر حذف کر دی گئی ذکر نہیں کیا گیا اس کو یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے بعض اوقات اس ایک بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے مخاطب اور سانے کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سمجھ جائے گا فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے آگے جواب کیا ہے بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے فل یمت غی زن جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ غیض و غزب کی وجہ سے مر جائے بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے اللہ فرماتے جو جبریل کا دشمن ہے ادب اللہ وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں اس لیے کے جبرائیل خود نہیں آتے میں ان کو بھیجتا ہوں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شدت اشتیاق کی بنا پر کہا جبرائیل امین زیادہ آیا کرو تم آتے ہی نہیں ہو میں اداس ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا وہ دور بھی گزرا جب سوائے چند افراد کے حضرت خدیجہ کے حضرت علی کے حضرت ابو بکر کے حضرت زید کے اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا ماننے والا بھی نہیں تھا ادھر سے بھی گالیاں سننے کو ملتی ادھر سے بھی تانے دیے جاتے کوئی پتھر مارتا کو چہرے پر تھوک دیتا کوئی دھکا دیتا کوئی راستے میں کانٹے بکھیرتا تمہارے اوقات دل شکستہ ہو جاتے تھے لیکن جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو تسلی ہوتی تھی اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو فرمایا کہ جبرائیل امین زیادہ آیا کرو مجھے تسلی ہوتی ہے تمہارے آنے سے جب امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خود نہیں آتا ہوں مجھے بھیجا جاتا ہے تو آتا ہوں آپ کے پاس آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ حکم دیتا ہے تو آ جاتا ہوں حکم نہیں ہوتا اجازت تو نہیں ملتی تو نہیں آ سکتا تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کے فرشتہ اللہ کے قاسد اللہ کے مرسل تو فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ساری دنیا کا دستور ہے جو کسی بادشاہ کے سفیر اور قاصد کا دشمن ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے اس رئیس کا دشمن ہوتا ہے سفیر اور کاصب اور نمائندے کی توہین پوری مملکت کی توہین سمجھی جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن میں اس کا دشمن کیوں آگے دلیل ہے سعین ہوں نزل ہوں اللہ کلبی اس لیے کہ جبریل نے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے میرے حکم سے آیا جبریل خاص طور پر دل کا ذکر کیا آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا تو آپ کا قلب مبارک تھا آپ کے دل میں قرآن محفوظ ہو رہا تھا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب جبر امین نہیں لے کر نازل ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی ان کو پڑھنے کی اور تکرار کرنے کی اور یاد کرنے کی کوشش فرمائی اللہ نے فرمایا نہیں لا تو ہر لسانک ہی کا بھی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی کرنے کے لیے ان علینا علئی جم و قرآنا اسے جمع کرنا اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہیں آپ یہ مت فکر دیئے کہ میں بھول جاؤں گا میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا اللہ اکبر میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ یوں فرما رہے کہ اے نبی اگر آپ بھول گئے تو پھر یاد کون کرے گا ہم آپ کو یاد کرائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں دوسری جگہ واضح طور پر فرمایا فلاطن سا جب ہم آپ کو یاد کرائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں لہٰذا حضور قرآن بھولے نہیں ہے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا قرآن نازل ہوا آپ کا سینہ وہی کا مورد بنا وہی کے نزول کی جگہ بنا یہاں محفوظ ہوا اور پھر اللہ اکبر کیا تک اللہ نے کروڑوں سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا اور جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور واقعی قرآن کی عظمت کا حق ادا کیا اس کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اس کے احکام پر عمل کیا اس کے منہیات سے بچتا رہا تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا سینہ سید الانبیاء کے سینے کے ساتھ ملا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سن ہوں اللہ کلب کب ازن جبرائیل نے اس کو اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اور یہ کیسا کلام ہے مصدقلی مابئی نے دئی قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھار بھار قرآن یہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تورات کی تصدیق کرتے ہیں انجیل کی تصدیق کرتے ہیں تصدیق کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی انجیل بھی اللہ کی کتاب زبور بھی اللہ کی کتاب یہ تو حقیقت ہے اور تصدیق کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کے بنیادی مضامین جو تورات اور انجیل میں ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم میں بھی ہیں قرآن کا یہ دعوی ایسا نہیں جو فضا میں کھڑا ہو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو آپ کے سامنے تورات بھی ہے انجیل بھی ہے اور اس کے ترجمے بھی ہو چکے مختلف زبانوں میں اردو میں بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے بائبل کے جتنی زبانوں نے ترجمے ہوئے اتنی زبانوں میں مسلمانوں نے قرآن کے ترجمے نہیں کیے ہیں شاید ہی دنیا کی زبان بچی ہو جس میں بائبل کا ترجمہ نہ ہوا ہو تو آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے تو رات دیکھ لیں انجیل دیکھ لیں ان کے بنیادی مضامین دیکھیں اور قرآن کے بنیادی مضامین دیکھیں تو آپ قرآن کے اس دعوی کی تصدیق پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ واقعی یہ قرآن مصدقلی معدی ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا وہ دوسری صفت اور یہ ہدایت ہے تیسری صفت وبو شرا اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے منکانا عدو اللہ جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے وہ ملاکتی ہی اور فرشتوں کا دشمن ہے وہی سے نفرت اور کراہت کی وجہ سے وہ ہی اور رسولوں کا دشمن ہے ان کو جٹلانے کی وجہ سے وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے ممی کال اور می کال کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ وہ کافر ہے سعن اللہ ادب ال کافرین اور وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے بے شک اللہ کافروں کا دشمن جو اللہ کا دشمن اللہ کی, دشمن اللہ کی دشمنی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے فرشتوں کا دشمن ان سے نفرت اور کراہت کا اظہار کرنے کی وجہ سے رسولوں کا دشمن ان کی تکذیب کی وجہ سے اور یہ تو آپ بات جان چکے بار بار کہ اسلام کی تعلیم یہ کہ مومن ہونے کے لیے سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے سارے رسولوں کا انکار ضروری نہیں ہے ایک رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کیا مذہب ہے کیا پیارا مذہب جو کسی بھی نبی کی تقزیم انکار اور توہین کی اجازت نہیں دیتا اور دیکھیں جب ملائکہ کا ذکر کیا تو اس میں جبرائیل اور میکائل بھی آ گئے. لیکن چونکہ ان کا ایک خاص مقام ہے اس لیے اللہ نے ان کو الگ بھی ذکر کیا و جبریل و میکال یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کا ذکر کیا تو ابو بکر و عمر کا خاص طور پر ذکر کیا حالانکہ صحابہ کے لفظ میں سارے آ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ لیکن ان کی عزمت اور ان کے مقام کو نمایاں طور پر بیان کرنے کے لیے ان کا خاص طور پر بھی ذکر کیا تو فرمایا جو ان سب کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے اور وہ جان لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے ولاقد انک آیاتینات اور ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں نازل کی روشن آیات روشن آیات واضح دلیلیں یہ موجزات بھی ہو سکتے ہیں دوسرے انبیاء کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت سارے حصی ظاہری اور مادی موجزات بھی عطا فرمائے ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا حضرت جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا پکایا اور خندق کے موقع پر اور حضور کے ساتھ ہزار کے قریب صحابہ کان میں جا کر کہا یار اللہ تھوڑا سا کھانا ہے ایک دو ساتھیوں کو لے آئیے اور کھانا تناول فرما لی دیے اللہ اکبر قربان جائیے حضور کے قدموں کی خاک پر کیا عظیم انسان اور عظیم نبی اور عظیم قائد تھے گوارہ نہیں کیا کہ ساتھی بھوکے ہوں اور میں اکیلا جا کر پیٹ بھر کر کھا لوں اعلان فرما دیا کہ جابر کی طرف سے دعوت ہے اے تو جابر کی اہلیہ پریشان ڈانٹنے لگی کیا حماقت کی ہے تو نے سب کو کیوں بتایا کان میں بات کیوں نہیں کہی ارے میں نے نہیں کہا حضور نے خود بلایا کہنے لگے کہ حضور نے بلایا ہے جب میزبان حضور ہیں تو مہمان جانے اور میزبان جانے حضور نے فرما دیا سالن بھی نہ نکالا جائے روٹیاں بھی نہ کھولی جائیں جب تک کہ میں نہ آ جاؤں شدید بھوک ہے شدید بھوک حضور کو لیکن خود دسترخوان پر نہیں بیٹھے خود تقسیم کرنے کے لیے ہنڈیا کے پاس بیٹھ گئے اور سب کو بٹھا دیا باری باری آتے گئے اور سب کھاتے گئے حضرت جابر ردن فرماتے ہیں آخر میں دیکھا تو مجھے تو یوں لگا کہ کھانا شاید پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو ایسا بھی ہوا کھانے میں برکت ہو گئی ایسا بھی ہوا پانی میں برکت ہو گئی چند کترے پانی بہت بڑا لشکر حضور نے فرمایا لے آؤ پیانے میں ڈالا اپنی انگلیاں ڈبو دیں صحابی کہتے ہیں یوں نظر آ رہا تھا جیسے حضور کی انگلیاں نہیں ہیں، چشمے ہیں سب نے سیر ہو کر پی لیا ایسا بھی ہوا دعا کی ہاتھ اٹھائے ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرے تھے کہ دعا قبول ہو گئی ایسا بھی ہوا یہ بھی معجزہ ایسا بھی ہوا کہ درخت کی شاخوں کو پکڑ کر کھینچا اور درخت آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا ایسا بھی ہوا کہ آپ راستے میں سے گزرتے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے یہ معجزات بھی ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے تو آیات ان بینات سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے اور دوسرے آیات سے مراد قرآن کہ قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ جیسے پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے اور ان پر لوگ ایمان لائے لیکن اللہ نے مجھے وہی کا معجزہ عطا فرمایا ہے اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے ماننے والے سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے قرآن ہر اعتبار سے معجزہ فصاحت کے اعتبار سے معجزہ جامعیت کے اعتبار سے معجزہ عقائد اس میں عبادات اس میں معاملات اس میں اخلاق اس میں معاشرت اس میں سیاست اس میں تاریخ اس میں ثقافت اور تمدن کا سبق اس میں دنیا کی ہدایت اس میں آخرت کی زندگی اس میں اللہ کی صفات اس میں امبیا کے حالات اس میں حضور کی سیرت اس میں تو یہ جامعیت کے اعتبار سے بھی معوضہ یہ تاثیر کے اعتبار سے بھی موجزہ ہلا دینے والا دلوں کو بدل دینے والا کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ کہ یہ جیسے ہمارے آقا کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے اور انشاء اللہ ویسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی موجہ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پوری ہو کر رہی تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات روشن دلیلیں اتاری ہیں وما یک فربیحا ال الفاسقون جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا ابک اللہ آہدو آحدنب ظہو فریق امن ہوم یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے عہد شکنی بادہ خلافی اور نافرمانی یہ یہودی قوم کی فطرت میں داخل جب بھی انہوں نے عہد کیا انہوں نے عہد شکنی کی اور جان لیجیے صرف یہ مسلمان ہی نہیں کہتے پوری دنیا میں ان کو ایک عہد شکن جھوٹی مکار اور فریبی قوم کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے اور یہود کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں نے ان پر مظالم نہیں ڈھائے غیر مسلموں نے عیسائیوں نے سب سے زیادہ ان پر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کو در بدر کیا ہے جن میں سے سب سے نمایاں نام آپ جانتے ہیں ہٹلر کا ہے اس نے تو یوں سوچ لیا تھا کہ دنیا میں ایک بھی یہودی کو زندہ نہ رہنے دوں اس کا خیال یہ تھا کہ جب تک یہ قوم ختم نہیں ہوگی اتنا فساد ختم نہیں ہو سکتا تو پوری دنیا میں ان کا یہ تعارف رہا آج قرب قیامت کی وجہ سے عیسائی قوم بظاہر یہودیوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے لیکن وہ عیسائی کہ جن کے اندر خود بھی یہود والی صفات ہیں مگر نہ کیسے ممکن ہے کہ یہود معاذ اللہ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ ولد الزنا تھے ان کا نصبی ثابت نہیں تھا اور عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے ایسا ہو سکتا ہے ہمارے آقا کو کوئی ننگی گالیاں دے اور ہم اسے تحفظ فراہم کریں لیکن ایسا ہو رہا ہے لگتا یہ کہ وہ عیسائی ان کو تحفظ دے رہے ہیں جنہوں نے یہود والی صفات اختیار کر لی تو فرمایا کہ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے بل اکثر ہوں نہ یو بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے بلما رسول من عند اللہ اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے رسول ان ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی رسول آیا اللہ کی طرف سے اور دوسرا معنی عربی میں تنمین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے رسول ان کا معنی ہے جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے اور وہ عظیم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے فرمایا کہ جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدق الما ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا نبذ فریق من البینہ اوت الكتاب کتاب اللہ وراضر اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کہ انہم لا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ کی کتاب کو پیچھ پیٹھ پیچھے ڈال دیا کون سی کتاب صحیح بات یہ کہ اس سے مراد تورات ہے تورات کو انہیں پیٹھ پیچھے ڈال دیا آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تورات میں اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کی بات کو بھی نہیں مانا